اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے توحیدی ربوبیت کا حکم دیا اس پر دلائل پیش کیے آپ اس آیات میں قرآن کریم کی صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صدت ثابت کرنا مقصود ہے اور جیسا کہ شروع میں ہم بتا چکے ہیں قرآن کریم کے چھ بڑے عنوانات میں سے ایک عنوان صط کے قرآن اور دوسرا عنوان صد رسول اور اس سے ماقبل پہلا عنوان اللہ کے توحید تو یہ قرآنی قرآن کریم کا دوسرا تیسرا عنوان ہے اور اس میں مناظرے کی ایک چیلنج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اعتراضات قرآن کریم کے حوالے سے اعتراضات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بول رہے ہیں یہ من جانب اللہ کوئی کتاب نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ون کن تم اگر ہو تم پھر شک میں مما نزل نہ اسے جو نازل کیا ہم نے اب دنا اپنے بندے پر فاتو فصلیہ بصورت ایک سورت اس جیسی ود بلا لو شہدا اپنے مددگاروں کو مندو نلائے اللہ کے سوا ان کم تم سواد اگر ہو تم سچے پران کریم کے بارے میں اگر تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا ہے نزلنا توڑا توڑا نازل کرنا مشرقین نے مطالبہ کیا تھا لولا نزل جملتا واحدا صورت فرقان میں اس کا ذکر آئے گا یہ بھی ان کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض تھا اللہ نے جواب دیا یہ توڑا توڑا نازل کرنے میں حکمت کیا ہے لینو تب تبھی فعاد اور تلنا ترتیلہ ہم تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جیسے واقعہ ویسے ان کے مناسبت سے آیتوں کا نزول تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ حکیم ہے علیم ہے وہ اپنی کتاب کے نزول کے حکمت کو جانتا ہے فرمائے اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم لے آؤ اس کی جیسی کوئی صورت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں ابدیت کا ذکر ہوا ہے اعلی آپ دینا کریم میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ابدیت کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ سب سے اعلی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے عبد یہ شان کبھی اللہ نب العالمین نے قرآن کی نزول کے اعتبار سے تبارکی نزل الفرقان علی سرت فرقان کی شروع میں کبھی اللہ سبحان العالیٰ نے معراج کے حوالے سے عظمت کا ذکر کیا سبحان اللہ المسجد المسجد یہ عظمت کے مقامات ہیں معراج کرا یہ اللہ تعالیٰ نے اسمانوں کی مسجد اقساء سے مسجد حرم سے مسجد اقساء تک زمین کے معراج اور پھر آگے جا کے صورت نجم میں اسمان کے معراج آبدیت کا کبھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے نبی السلط کی آبدیت کا ذکر عبادت کے ساتھ کیا بسم رب خالق اس میں انہا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے آپ دہ اللہ کے بندے اللہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے عبادت کی تذکیر کے ساتھ کبھی اللہ سبحانہ بہانا ہو نے جیسے کہ صورت زمر میں کفایت کے لیے ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کافی نہیں ہے علیہ صلی اللہ بے کاتن آپ جو ہو بندے کے لیے یہ نبی علیہ صنعت السلام کی عظمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ابدیت کے مقامات وہاں لائے ہیں جہاں اللہ کے نبی کی رفات کا ذکر ہے اعلیٰ مقام کا ذکر ہے تو اس سے ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آبدیت سے ہٹا کر بشریت سے ہٹا کر نورانیت کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ نوری مخلوق ہیں جبکہ ان مقامات پر اور یہاں پر یہی ذکر ہے اللہ آپ دینا ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہم نے نازل کیا فرمایا تھا تو بصورۃ لے آؤں اس جیسی صورت صورت کا مانا کہ ٹکڑا ایک ٹکڑا ایسے بہترین کلام پر مشتمل جس میں ایسے بلاغت ہو ایسے فساخت ہو فصیح بلیغ کلام اور پھر اگر تم تمام صفتوں کے ساتھ لانا چاہتے ہو تو ایسے بندے کی زبان سے بیان کرو جیسا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں یہ تمہارے سامنے ہے اس نے چالیس سال زندگی تمہارے درمیان میں گزارا ہے نہ اس کو لکھنا آتے نہ پڑھنا آتے پھر وہ کتاب ایسے بندے کے زبان سے بیان کرو جو اس کو لکھنا بھی نہ آتا ہو پڑھنا بھی نہ آتا ہو اس وہ کے ساتھ کیسے لائیں گے تو بہت مشکل ہے کہ جس کو لکھنا بھی نہ آئے پڑھنا بھی نہ آئے اس کی زبان سے ایسے کلام بیان ہو جس کے اندر ایسے فساحت اور بلاغت ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم حکمتوں میں سے ایک بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا یا پڑھنا نہیں سکھایا تھا تاکہ کسی کو یہ شخص شبہ بھی نہ ہو یہ شخص لکھنا جانتا ہے پڑھنا جانتا ہے ہو سکتا ہے قرآن اس نے آپ نے گھر میں بنایا ہو آئے تھے بنا ڈالا اس قسم کے شکوک اور شبہات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن ترین میں آگے جا کے کیا ہے کہ اگر ایسے بات ہوتی تو پھر تو یہ لوگ اور شک میں پڑے رہتے ہیں. پھر تو یہ باطل لوگ بڑے شک میں پڑے رہتے فرمایا شہدا بلاؤ اپنے مددگاروں کو جو اس معاملے میں تمہارے ساتھ مدد کر سکتے ہیں ان کو لے آؤ سب مل کر کے اس قرآن کا مقابلہ کرو جیسے آگے صورت بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے یہ دعوی ان کو پیش کیا ہے تو مسل ہاد نہ ان سے کہہ دو کہ اگر ان کے انس اور جن سما ہو سب جو ہے جمع ہو جائے اس قرآن کے مقابلے میں کچھ بنا کر لانا چاہتے ہیں و لوکانبازرا مدد کریں گے تب بھی یہ نہیں کر سکتے صورت بنی اسرائیل 88 نمبر آیات میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تو فرمایا لایات نبھی مشری ہی یہاں فرمایا وہ دوں شوہدا کم ود ان کو مانا اس تعین ان سے مدد طلب کرو استغاثہ کرو مددگاروں کو بلاؤ جو اس میدان میں تمہارے ساتھ مدد کر سکے اور یہ دعا کا لفظ پرانے کریم میں دو سو گیارہ مقام پر استعمال ہوا ہے مختلف تعبیرات کے ساتھ تو فرمائیں شہد آنکھ دو سو گیارہ مقام پر اس کا ذکر مختلف تعبیرات کے ساتھ ہے دعا اس لفظ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف معنوں میں پرانی کریم میں دو سو گیارہ مقام پر استعمال کیا ہے دعا کے معنی میں بھی ہیں مدد کے معنی میں بھی ہیں پکار کے معنی میں بھی ہیں دعا و دا کسی کو دعوت دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے مختلف تعبیرات ہیں فرمایا اللہ, اللہ کے ماں سہوا دونا کا لفظ پرانی کریم میں استعمال ہوا ہے اور مشرقین کے نیت اور عقیدے کے مطابق اللہ رب العالمین کے ذات سے کم درجے کے اعتبار میں وہ اپنے معبود کو سمجھتے تھے اور جیسے کہ مرفوع حدیث میں یہ لفظ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی حدیث میں کہ میں نے جس سواری پر سواری کی ہے تو نل فوق الحمار خچر سے اس کا قد کم تھا اور گدے سے کچھ زیادہ تک جو نمانا کم تو مشرقین کا عقیدہ بھی اس اعتبار سے قرآن ذکر کیا ہے وہ آبدون مند <اللہ> یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے ماں سے وہاں اوروں کے لیکن ان کو اللہ جیسے برابر نہیں سمجھتے کہ اتنا قوت ان کے پاس ہے جتنا اللہ کے پاس ہے یہ اس دور کی مشرقین کے مشرقین کی بات ہو رہی ہے اس دور کے نہیں اس دور والوں کا تو کچھ اور انداز ہے تو فرمائے من دون اللہ اللہ کے ماں سیوا جن کو تم کو کارنا چاہتے ہو پکارو ان کن تم سو اگر ہو تم سچے کیا مطلب سچے اگر تم اپنے اس دعوے میں جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے اس کتاب کو بنا ڈالے ہیں اس دعوے میں تمہارے اندر کوئی صداقت ہے یہ تم جو کچھ کہتے ہو اس پر تمہارے یقین ہے تو پھر تو تم اس کا مقابلہ آسانی پہ کر سکتے ہو کرو اور یہ لفظ سیدھ پرانی کریم میں ایک سو پچپن مقام پر استعمال ہوا ہے اور اس کے مختلف معنی ہیں کبھی مقام کے اعتبار سے جگہ کو بھی صدق کہا گیا ہے مقادل صدق اور کہیں کزب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے مختلف تعبیرات فرمائیں لیاؤ اور اس میں مشرقین کو چیلنج ہے جس کو تعدی کہتے ہیں کہ آؤ مقابلہ کرو قرآن کے بارے میں جو تمہارے شکوک شبہد ہے اپنے علماء کو جمع کرو خا کو جمع کرو مقابلہ کرو لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا فرمایا اب جب جواب نہیں ملا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت خواہش کرا دیگر نہ کر سکو تم یہ کام و لفالو ہرگز نہیں کر سکو گے تم بچو اساک سے وہ کودن نہ سو جس کے اندر آدمی ہوں گے انسان ہوں گے تیار کی گئی ہے یہاں ان اور لم دونوں جمع ہو چکے ہیں فیل پر تو یہاں ان کا معنی الگ ہوگا لم کا معنی الگ ہوگا معنی ان جو ہے لم تفالو دونوں مجموعے پر داخل ہیں لم جو ہے تفالو پر داخل مانا یہ کہ تم یہ کام اگر نہیں کر سکتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی نفی کر دی ولا انتفاد غم پہلے مظارے پر داخل ہو کر مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے تو مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نفی کر دی کہ یہ تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں تو جب تم اس قرآن کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہو کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی معاونین ہے یہ کام جب تم نہیں کر سکتے ہو ابھی تک نہ کر سکے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم آزاد کو دعوت دیتے اللہ کے کلام پر شکوک شبھات کرنا اس لیے آج فرمایا خت کنار فس گو آگ سے آگ سے ڈر جاؤ وہ کودو جس کے اندر انسان ہے بول ہزارہ پتھر اناس اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے لوگوں کو اس آگ میں ڈالنا ہے وقود بنا دیا انسانوں کو اس آگ کا پتر کے بارے میں جیسے کہ مشہور اقوال ہے عبداللہ بن عباس کے عبد صحابہ کے کہ اس عمرات گندک کے پتر ہے جس کے بدبو بھی آگ میں ڈالو تو بہت تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگ بھی انتہائی تیز بڑکتا ہے اور جس کی آگ کی تیزی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جہنم میں اللہ سلحان تعالیٰ جہنم کے اندر گندک کے بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈالے گا جس کی وجہ سے ایک تو اس میں بدبو زیادہ پیدا ہوگی اور جس کی وجہ سے آگ کے اندر تیزی بہت آئے گی بہت جلتی بڑکتا ہیں یہ ایک پتھر ہے جو معروف ہے گندک ہمارے پشتوں میں اس کو گوگڑ کہتے ہیں گوگڑ گوگڑ کے پتھر اور یقیناً اس کا انتہائی بدبو ہوتا ہے تو عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی محمد دونوں کا قول یہ ہے ایک قول علماء نے یہ نقل کیا ہے اس سے وہ پتھر ہے جس کی عبادت کی گئی ہے تاکہ عبادت کرنے والے اپنے معبود کو جانم میں دیکھ لے اور وہ مزید رسوا ہو جائے کیونکہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے امید ہوتا ہے کہ وہ مجھے چڑائے گا تو جب اس کا معبود پہلے سے جانم میں ہو تو اس کی ذلت اور رسوائی بڑھ جائے گی اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جن جن قبروں کی عبادت ہو رہی ہے یہ پتھر جو اس میں شامل ہے کیونکہ پتھر کوئی قصوروار تو نہیں ہے مجرم تو نہیں ہے اور اس کو اللہ رب العالمین آگ میں ڈالتا ہے جلاتا ہے یہ اللہ کے حکم ہے اللہ کے حکمت ہے اس میں ورنہ وہ سزا کے حقدار نہیں ہے مجرم تو نہیں ہے وہ کیونکہ تمام اشیاء کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ امن شاہ صب و بحمد ہی بنی اسرائیل میں کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حمد اور تعریف میں وہ مصروف نہیں ہے یہ پتھر بھی اللہ کے حمد میں مصروف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا آگ میں ان کو ڈالنا یہ ان کے ماننے والوں کو جو پتھر کی عبادت کرنے والے ہیں وہ چاہے قبر کی صورت میں ہو بدھ کی صورت میں ہو ان کو زلیل کرنا مقصود ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص تھاانے میں جیل میں کسی عدالت کٹیری میں پکڑ کے لے جایا جائے, جائے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میرا بڑا کوئی ہے مجھے آگے چھڑا لے گا لیکن اگر اس کا پہلا پہلے سے وہ بڑا پہلے سے جا چکا ہو تو اس کی ذلت اور ندامت اور نا اور زیادہ ہو جائے گی اس نے معبود کو مقدم کر دیا کہ وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالنا ہے وہ عجت للکافرین کافی کیا گیا کافروں کے لیے یہاں پر للکافرین سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم اصل میں بنایا گیا گفار کے لیے اور اس میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان جن کا عقیدت صحیح ہو وہ ابدن اس میں نہیں رہے گا ہمیشہ اس لیے فرمایا للکافرین اصل جانم کی بناوٹ کفار کے لیے اور اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جانم تو کافروں کے لیے ہے کلمہ وہ مسلمان جو ہے وہ جانم میں نہیں جائے گا تو ان کا کوشش کرنا اس آیات سے کدیک آیات میں آیا دل کا پھر جانم کافروں کے لیے ہے لہذا جو مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے تو وہ جانم میں نہیں جائے گا لیکن دوسری آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی اگر مجرم ثابت ہو جائے تو وہ جانم میں جائے گا لیکن اس کی نجات کے لیے رستہ ہے وہ اپنے سزا کاٹنے کے بعد نکل آئے گا یہاں جو لیل کافرین یہ مطلق رہائش کے اعتبار سے ہے کہ مستقل رہنے والے اس میں وہ ہے جو کافر ہے ورنہ عارضی طور پر مسلمان بھی اس میں جائیں گے جو مجرم ہوگا اصل بناوٹ جانم کا کافروں کے لیے اس لیے فرمایا لیل کافرین کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے بارے میں ان کو مطالبہ کیا کہ یہ دونوں اعتراضات تمہارے اگر تم مقابلہ کرتے ہو تو دلیل اللہ نہیں تو دونوں اعتراضات باطل ہیں جب سد کے قرآن ثابت ہو گیا تو سد کے رسول خود بخود ثابت ہو گیا اور جب سد کے رسول ثابت ہو گیا کہ یہ رسول سچا ہے جو دعوت دیتا ہے تو قرآن خود بخود ثابت ہو گیا ایک چیز کا ثبوت دوسرے کے لیے لازم ہے ان لوگوں کو بشارت دو جنہوں نے ایمان مان لایا وہاں میر والے ہاتھ امال کیے ان لہم جنا تین مِنْ تجری منتل انہاپ یقیناً ان کے لیے ہیں باغات بہتے ہیں نیچے اس کے نیرے جس کی نیچے نئے بہ رہی ہے وہ باغات ہے ان کے لیے کل کو منہا من سمر جب بھی دیے جائیں گے وہ ان میں سے کوئی پل رسکن بطور خوراک بطور رزقنا من قبلو وہ ہیں جو دیے گئے تھے اس سے پہلے وہ تو متش اور اس میں ہمیشہ رہیں گے قرآن کریم کا ترتیب یہ ہے ترغیب اور ترغیب ایک طرف جانم کے عذاب کی وعید اور دوسری طرف جنت کے بشارتیں یہ عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں جانم ہے اور یہ عمل بجا لاؤ گے تو اس کے نتیجے میں جنت ہے تو اس کے فوراً بعد جانم کے وعید کے فوراً بعد ایمان والوں کو بشارت جنہوں نے قرآن کو تسلیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بشارت دی اور پھر جنت کے نعمتوں کا ذکر کیا کہ جب ان کو جنت میں اللہ کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہ رزق ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا تھا اس میں دو قول ہے ایک تو یہ کہ یہ جو ہم میوا کہتے ہیں رزق آتے ہیں کھانے سے پہلے جب اس کی رنگت کو دیکھیں گے جس طرح مالٹا ہے کیلا ہے کہ یہ تو وہی وہ ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا مرا دنیا میں ہم نے کھایا لیکن جب اس کو کھائیں گے تو کھانے سے ان کو محسوس ہوگا کہ یہ لذت وہ تو نہیں ہے اس میں تو بہت فرق ہے ہم شکل تو ہیں دنیا کے میوے کے ساتھ لیکن ہم ذائقہ نہیں ہیں دوسرا قبول یہ ہے کہ جنت میں جب ایک بار یہ لوگ اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو استعمال کریں گے جب دوبارہ وہ نعمت اسی شکل میں میں ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا لیکن جب کھائیں گے تو کہیں گے نہیں شکل تو اسی کا ہے لیکن ذائقہ اس کا نہیں ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے جو ہیں ہر بعد میں آنے والا لمحہ ان کا پہلے کے لمحے سے زیادہ خوشی والا ہوگا اور اس قول کی طرف اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جنت کے اندر نیند جیسی چیز نہیں ہوگی سو جانا اس لیے کہ انسان کے اوپر جب ہر لمحہ خوشی کا آتا ہے تو اس کا نیند خود بخود اڑ جاتا ہے نیند کے اڑ جانے کی وجہ کیونکہ نیند جو ہے یہ تکاوٹ پریشانی انسان کے سر پر بوجھ بن جائے دل پر بوجھ بن جائے ذہن پر بوجھ بن جائے وجود کے جوڑوں پر بوجھ بن جائے تو اس کو نیند آ جبکہ جنت میں ہر آنے والے لمحہ پہلے والے لمحے سے زیادہ اور بشاشیت اور خوشی کا ہے تو اس لیے نیند کی کیفیت بندے پر تاریخی نہیں ہوگی تو یہاں پر بھی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جب ان کو رزو دیا جائے گا بعد میں میوے دیے جائیں گے تو پہلے والے کے رنگت کے برابر ہوں گے لیکن جب اس کے ذائقے کو دیکھیں گے تو یہ اس سے بالکل مختلف ہوگا اچھا اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ روز حقوق مجہول کا سیرا ذکر کیا گیا ہے مانا یہ کہ ان کو رزق ان کے خدمت کے لیے خادم مقرر ہے ان کو رزق دیا جا رہا ہے کوئی ادھر سے ان کے لیے میوے لا رہے ہیں کوئی ادھر سے لے کے آ رہے ہیں خدمت گھر موجود ہے پھر ان کے زبانوں پر یہ الفاظ آئیں گے قالو حاض اللہ قبل اور جب انسان کو اچھا کھانا دیا جائے مسکن موجود ہو تو پھر انسان کی چاہت ہوتا ہے جوڑے کے طرف اس نے فرمایا میں والدہ جو متحرہ ہوں گے ان کے لیے جنت میں اس جنت میں دیویا موتاح رتن پاک اب اس میں ایک اشارہ دیا ہے متحرت ان کہہ دیا اور اس میں کوئی قید نہیں لگایا کہ کس چیز سے متحرہ ہوگی کوئی ایک چیز کا نام نہیں لیا اس لیے عموم کے لیے اس میں بہت فائدہ ہے مانا برے اخلاق سے پاک بدسورتی سے پاک میلے کچیلے کپڑوں سے پاک ناک کے گندگی سے پاک کانوں کے گندگی سے پاک منہ کے اندر گلے کے اندر ریشے के گندگی سے پاک حیض اور نفاذ کے گندگی سے پاک اور جو روحانی گندگیاں ہوتی ہے اس سے پاک جس کہ قرآن نے آگے جا کے اس کی تفصیل کی ہے قا سے رات و طرف وہ عورتیں جس کی نگاہیں صرف اپنے خامندوں تک محدود ہوگی اور یہ عورتوں میں سب سے اعلیٰ صفت ہے سب سے آلہ. خواہ کوئی عورت دنیاوی شکل صورت میں کتنی ہی بری کیوں نہ ہو لیکن جب اس کی نگاہ اپنے خاون تک محدود ہو تو وہ خاون پر وہ بی بی اگر وہ مومن ہے تو وہ بہت گرام ہوتی ہے اس لیے کہ وہ روحانی اعتبار سے پاک ہے اور اس کی نگاہ صرف اپنے خاون تک ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ عورت اگرچہ وہ انتہائی حسین ہو لیکن اس کی نگاہ اگر خاون تک محدود نہیں ہے تو اگر اس کی خاون مومن ہے تو یہ بیوی بی اس کے لیے انتہائی مشکل ہے اس لیے اس کے اوپر اس کی محبت حاوی نہیں ہوگی اس کے اندر روحانی گندگی ہے تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلق ذکر کیا کہ متوحرت ان پاک ہر قسم کے عیوب سے پاک حسد ان میں نہیں غیبت ان میں نہیں چغولی ان میں نہیں اس لیے کہ جنت کا ماحول بالکل اس سے مختلف ہے دنیا کے ماحول سے بغض و یہ تمام چیزیں نہیں ان میں نہیں ہوگی اس لیے فرمایا مت عورت انفاق پھر جب یہ تمام نعمتیں حاصل ہو جاتی ہے نا تو دنیا میں ایک انسان کا فطری سوچ ہے یہ میرا باغ ہے یہ میرا گھر ہے یہ میری اچھی بیوی ہے یہ میرے صحت مندی یہ سب کچھ ہے لیکن موت کی جو تلوار لٹک رہی ہے سر پر یہ خطرناک تو آگے فرمایا وہ ہم خالدون وہ اس رہیں اس خطرے کو ذہن سے نکالو کہ تمہارے بیوی تم سے چھین جائے گی یا تمہارے میوے باغات اس میں کوئی کمی آ جائے گی یا تمہارے جوانی پر کوئی زوال آ جائے گا تندرستی کمزور پڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے تم اپنے یہ پاک عورت بیوی سے اور میو سے لطف اندوز نہیں ہو سکو گے تو فرمائے نہیں نہیں اس خیال کو ذہن سے نکالو وہم ہم خالدون یہ جو جنت کے کسب کرنے والے ہیں دنیا میں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آمیشگی کے لیے اللہ تعالی نے یہ جنت ان کو دے دیا ہے یہ مستقل مسکن ہے ان کا اس میں اللہ رب العالمین نے بہت عظیم خوشخبری بشارت دی ہے لیکن اس کی گہرائی پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے انسان کا نظر ہو اس میں گہرا تب جا کر کے اس کے لیے بندہ محنت کرتا ہے ایک چیز کی افادیت بندے کو معلوم ہو جائے تب جا کر کے اس پر وہ محنت کرتا ہے کہ اس کی اتنی افادیت ہے وہ تو حاصل کرنا چاہیے یقیناً نہیں شرماتا اللہ تعالی اس بات سے کہ بیان کرے مثال کوئی بھی مثال بیان کرے ماں با ماں باؤ کہا مچھر یا اس سے بھی کم تر یا بڑا حقیر ہو یا عظیم جنہوں نے مان لایا نمون الحق دہم تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہیں وہ ام اللہ اور بولو جو کافر ہوئے فیا پولونا تو وہ کہتے ہیں اللہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ یو دل بھی کتیرا گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کے ساتھ بوتوں کو بھی اور ہدایت دیتے ہیں بہتوں کو بہت سارے لوگوں کو اس مثال کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے وہ مایو دل بھی للفا سکین اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس سے مگر فاسفوں ہی کو فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں یہ قرآن کریم میں حیوانات کے اعتبار سے پہلی مثال ہے اور یہ ایک کمزور مخلوق کی مثال ہے مچھر قرآن کریم میں شروع میں یہ مچھر کا ذکر آیا اور آخر میں ہاتھی کا ذکر ہے علم اور جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں شکل میں مشابہ ہیں مشابہ مچھر بھی جب بیٹھ جائے اپنے جگہ پر اس کا جو ہرتم ہے سونب ہے وہ زمین کی طرف جب لٹکا لیتا ہے اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے تو بالکل ہاتھی کی طرح ہوتا ہے البتہ اس کے اندر اعضا ہاتھی سے زیادہ ہے ایک تو اس کا جو سونگ ہے منہ ہے آگے وہ اس میں خلا ہے جس کے ذریعے سے جس طرح سرنج کے اندر خلا ہوتا ہے جبکہ ہاتھی کا جو سونگ ہے اس میں خلا نہیں ہے وہ بھرا ہوا ہے اندر سے وہ سے پہ بھرا ہوا ہے اس کو، وہ تو اس کے ذریعے سے کسی چیز کو کینچ کے اٹھاتا ہے کال جبکہ یہ کسی چیز میں اپنے اس سونگ کو اس سرنج کو ڈبو دیتا ہے اور اندر سے چونکہ وہ کوکلا ہے تو اس کے ذریعے سے خون کھینچتا ہے ایک فرق یہ علماء نے ذکر کیا ہے اور دوسرا فرق یہ کہ اس کے اندر تانگے دو زیادہ ہیں اور دو پر بھی زیادہ ہیں اور پھر اس کی خلقت پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ کتنا کمزور مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنا ایک حکمت رکھا ہے یہ ہاتھی پر بیٹھ کر بھی اس سے خون چوس کے لے جاتے ہیں اس کے موٹے چمڑے میں بھی یہ اپنا رزق اس سے اٹھا کے لے جاتے ہیں بعض اوقات اس کے کاٹنے سے اس کی موت بھی واقع ہوتا ہے جب زہریلا ہوتا ہے اس مثال کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا تو لوگوں کا اعتراض جب مشرقین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسا اللہ رب العالمین کا کلام ہو سکتا ہے جس میں مچھر کا ذکر مکڑی کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ چیوٹی کا ذکر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہوتا اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کلام وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی حیا نہیں کرتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھو حیا اللہ تعالی کے سفتوں میں سے ایک صفت ہے چاہے وہ باز حیا کو سلب کر لیتا ہے معنی یہاں حیا نہ کرنا یہ سلب ہے کہ کسی مسئلے میں حیا کیے بغیر اس کی وضاحت کرنا کبھی اللہ رب اللہ علیہ اپنے ذات کے لیے حیا ثابت کرتا ہے ثبوتی طور پر بھی ہے سلبی طور پر بھی ہے اور حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی سی بخاری کی روایت ہے اور کہنے لگی ان اللہ علیہ ہے یہ منگل اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا ہے مقصود اس کا یہ تھا کہ میں جب مسئلہ پوچھتی ہوں تو مجھے حیا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر سوال کیا ایسا سوال جو آج کل کے ہمارے مرد بھی نہیں کر سکتے حل حل جس طرح مردوں پر خواب کے نیند کے حالات میں غسل آ جاتا ہے تو ایسے عورتوں پر بھی آ سکتے یہ اس نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہ ہم ادارا عط جب وہ نیند سے بیدار ہو جاتی ہے اور اس کے بدن پر پانی کے قطرے وہ محسوس کرتی ہے کہ میں نے نیند میں خواب میں کچھ خیالات دیکھے ہیں اس کی وجہ سے میرا وجود گلا ہے پانی پڑا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے اوپر غسل ہیں اس پر ایک صحابیہ نے جب کہا کہ اچھا عورتوں کو ایسا ہوتا ہے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عورتوں کو نہیں ہوتے تو پھر یہ بچوں کے شکل کی تشبیح کہاں سے آئی کبھی بچہ ماں کی صورت میں جاتے کبھی باپ کی صورت میں جاتے یہ تو تب ہوتا ہے کہ دونوں کے وہ پانی کے قطرات ذرات ملتے ہیں تب یا تو ماں کی صورت میں بچہ چلا جاتا ہے یا باپ کی صورت میں چلے جاتے مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھایا صحابیات کے نبی الصلاۃ السلام نے اس لیے تعریف کیا ہے مدینہ کے صحابیات یہ لوگ مسئلے کے پوچھنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے <coughs> تو انہوں نے یہ دلیل پیش کیا تھا انی الحق اللہ تعالی حیا نہیں کرتا ہے حق بیان کرنے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی حیوانات کا ذکر کیا ہے جو کہ تقریباً اکتیس حیوانات ہیں اس میں کتے کا ذکر ہے خچر کا ہے مکڑی کا ہے یہاں پر ہم نے مچھر کا پڑھ لیا اور مکی کا ہے خنزیر کا ہے گد کا ہے اور گوڑے کا ہے درندے کا ہے بندر وغیرہ اونٹ اور مچھلی ہود ہود ہے دمک ہے پتنگ ہے سانپو کی تین قسمیں ہیں بڑا سانپ ہے چھوٹا سانپ ہے یہ کو اجتہا کہتے ہیں اجتہا یہ تینوں قسمیں قرآن میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا یہاں <coughs> <t weighing> پر اللہ سبحان تعالیٰ نے اس مچھر کی مثال کے ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم یا تذکیرہ یا کسی چیز کا ذکر وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے تو جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے کتاب پر ایمان ہوتا ہے تو ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے نزول کے ساتھ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ صورت توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ راما ام ضلع جب کوئی سورت کا نزول ہوتا ہے تو فمن یقل اُُکم زیادت ہو حادی ایمان بات کہتے ہیں کس چیز کے ذریعے سے ایمانہ قرآن کی ایتوں کے ذریعے سے کوئی ایمان بڑھ گیا تو ام اللہ امن فضادۃ یہ سب شروع ہے ایمان والوں کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے کیونکہ موجود ہے نا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ ام الدینہ کے قلو بھی بولو جن کے دلوں میں پہلے سے مرد بیماری موجود ہے فضا دت ہوم تو ان روک گندگی میں اور اضافہ ہو جاتے ہیں جس طرح یہاں پر فرمایا کہ جن لوگوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے ان کو یہ شبہات لاحق ہوتے ہیں اس لیے فرمایا ومایو بل الفاصین نہیں گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں کے ساتھ مگر فاصقوں اور مچر کی مثال قرآن جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارک میں پیش کی ہے لوکا نت دنیا اس حدیث میں کہ اگر دنیا مچھر کے برابر بھی اللہ کے نظر میں ہوتا تا دل ونا بازن ما سکام کافر تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ پانی کا قطرہ بھی نہ پلاتے دوسری اس حدیث میں کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ساری انسانیت مل جائے اور ات متقی بن کر ایک مومن متقی انسان کے دل کے مانند کا دل ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مازاد دزا فی ملک کی میرے بادشاہی میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا جنا ہے بہ جچر کے پر کے برابر تو اللہ سبحان تعالیٰ نے فاسقین کا ذکر کیا کہ فاسق لوگ وہ اللہ سبحان تعالیٰ کی آیتوں کے نزول کے بعد اپنے فسق میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ مومن جو ہوتا ہے وہ سنتے ہی تسلیم کر لیتا کہ حق یہ حق ہے اور لفظ حق اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے مختلف معنوں میں دو سو چالیس مقام پر دو سو چالیس مقام پر اس کا تذکرہ قرآن میں آیا گیا مختلف تعبیرات میں جائز و ناجائز حلال حرام مختلف معنوں میں اللہ رب العالمین ان مثالوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یہ دھی کتھیرا اور ہدایت کا ذکر بھی قرآن کریم میں ریاسی مقام پر آیا ہے ہدایت کہیں اس کا نسبت اللہ کی طرف ہوتا ہے کبھی دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے فرمایا کی فاسق لوگ جو ہے وہیں گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں اور یہ مادہ بھی قرآن کریم میں پچاس مقام پر استعمال ہوا ہے فسق کا اللہ تعالی کے حدود کو توڑ دینا شریعت میں اس کو فسق کہتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے حد سے تجاوز کرنا یہ فسق ہے آگے آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسقین کے وضاحت کی یہ کون لوگ ہیں فرمائے ہی اس آیات میں اب فاسقین کی تشریح ہے وہ جو ین ہیں اللہ یون کورتے ہیں اللہ کے وادوں کو آحت پیمان بعد اس کے پختگی اور مضبوط کر لینے کے بعد عَمَرَ اللَّهُ اور توڑتے ہیں جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس کے ساتھ انگیو ملا دینے کا وصل کرنے کا ویو سد اور فساد کرتے ہیں زمین میں علام الخرون یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اس آیات میں فسق کے تشریح کی اللہ تعالیٰ نے ایک فسق وہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے کفر کے معنی میں آتا ہے مرتد ہونے کے معنی میں آتا ہے شرک اعتقادی کرنے میں آتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے لیکن بڑے یعنی کبائر یا صغائر چھوٹے میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے کہ صورت حجرات آیا چین کا ذکر آئے گا یا <سؤال> وہاں فسق عام گناہ کے معنی میں ہے کفر کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ کافر کے شہادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو فرمائے سلام یہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں قط تعلق سل رحمی کے پرواہ کیے بغیر زندگی گزارنے والے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث سل رحمی پر واقع ہے کہ انسان اگر سب کو جمع کرنا چاہے تو سینکڑوں سے زیادہ ہے سینکڑوں سے زیادہ ہے کہ قط تعلق گناہ کبیرہ ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری کی روایت میں ایک شارٹ لفظ استعمال کیا مختصر لائق گل الجنت کا تعلق توڑنے والے جنت میں نہیں جائے گا اور تعلق جوڑنے والے کے بارے میں سی مسلم نے اور دوسرے کتابوں میں نبی علیہ السلام کے وہ فرمان کہ جس سے لوگ تعلق توڑتے ہیں اور وہ جوڑتا ہے تو یہ مستقل ہمیشہ اس رشتے دار پر حاوی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سامنے دلیل نہیں کرے گا اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک صاحب نے پوچھا کہ میرے رشتے دار مجھ سے تعلق توڑ دیتا ہے میں اس سے جوڑنا چاہتا ہوں میں ان کے قریب جاتا ہوں وہ مجھ سے بانٹتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرم مٹی اٹھا کے اس کے منہ پر ڈال رہے ہیں یعنی اللہ کے نبی نے جو سلرحمی کرنے والا تھا اس کی تعریف کی اور جو اس رشتے کے توڑنے کی کوشش میں تھے ان کے انتہائی قباحت بیان کی کہ گویا آپ ان کے چہرے پر گرم مٹی ڈال رہے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ یہ مفصد لوگ ہیں فص کرنے والے ہیں فرمایا کہ بتک برو نب اللہ وکم تم اموات یا پھر اللہ سبحانہ ہو تعالی سامنے اس مسئلے کو رکھتا ہے تمہاری کفر کے لیے کیا جواز ہے استفا میں تعجبی کے ساتھ اس کا ذکر کیا hey, تکفرون بلاہ کیسے کفر کرتے ہو تم باللہ اللہ کے ساتھ تم اموات ہو پھر تم مردے تمہیں زندہ کیا سم پھر وہ تمہیں موت دے گا تم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا تم میں لے تر جاؤ پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے یہ کا ذکر ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے تمہارے مادے کو بنایا تمہارا کوئی وجود نام و نشان نہیں تھا اس نے تمہیں زندگی دی کن اموات تھے نہیں تم اس پر موت کا اطلاق کیا اللہ تعالی نے فاحیا تم بس تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لٹھائے جاؤ گے مانا تمہارا کوئی اور ٹھکانا ہے ہی نہیں سوائے اس کے پاس جانے کے پلٹ کر وہیں جانا ہے کہیں فرما علیہ تر جاؤ ہمارے طرف پلٹ کر آؤ گے اس سے باز لوگوں نے جیسے کہ پہلے ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں ایمان بالغیب میں کیا ہے دو موت دو زندگی ہیں تیسری زندگی کوئی نہیں ہے برزخی زندگی کی وہ منکر ہے لیکن جب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ان سے بحث ہوتی ہے بات ہوتی ہے تو تیسری زندگی کے ماننے پر وہ مجبوراً آ جاتے ہیں کہ نہیں تیسری زندگی تو ہے لیکن اس قبر میں نہیں ہے اوپر ہے برزخ میں ہے فلاں ہیں فلاں ہیں جان چڑانے کے لیے پھر یہ باتیں جبکہ جب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی زندگیوں کا ذکر کیا ہے آگے اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کتنے واقعات بیان کیے کہ جن کو تین تین زندگی ملی ہے اور زیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا زندگی, زندگی ہے وہاں تیسری زندگی ہے بر زندگی کے ماں سیوا سمرات وہ دو زندگیاں ہیں جو انسان اپنے وجود کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ دنیا میں ہے زندہ یا پھر وہ قیامت کے دن میدان محسر سے ہو کر جنت اور جانب میں جائے گا اس سمرات وہ دو واضح زندگی ہے یہاں پر نیامتوں میں موت کا ذکر کیا تو موت بھی نیامت ہے ماننا پڑے گا جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل ڈالا ہے وہ موت کو نعمت سمجھتا ہے ایک تو یہ کہ معاشرے کے اندر کوئی فاسق اور فاجر انسان ہے اور معاشرہ اس سے پریشان ہے اس کا موت سارے معاشرے کے لیے نعمت ہے دوسرے اعتبار سے عام موت ایک انسان ہے اس کے دو سو سال زندگی کے ہو گئے ہیں چارپائی پر پڑا ہوا ہے کھانے کو پینے کو اور کروٹ دینے کو اور اس کی تہارت اور پاکی کو ساری چیزوں میں وہ مختار ہے لیکن چار بائی پر پڑا ہوا ہے تو ہر صاحب عقل کہے گا کہ اس کے لیے موت نیامت ہے یہ موت ہو جائے تو اس کے لیے بھی راحت ہے اگر مومن ہے اور جو زندہ لوگ ہیں جو اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں دو تین بندے ان کے لیے بھی راحت ہے تو اس لیے یہاں موت کو بطور نعمت ذکر کیا ہے وہی اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا تمالی جو کچھ زمین میں ہے ثم ہوا پھر وہ متوجہ ہوا اسمان کے طرف پھنسوا ہنہ کیا ان کو سوا سماوات ان سات اسمان و ہو بک الشین علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہاں اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ اپنے توحید کے دلائل پیش کر رہے ہیں تمہارے اپنے ذات میں دیکھو تم کو زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا اور موت دینے کے بعد پھر زندہ کرے گا اپنے طرف لوٹا دے گا پھر اس پر مزید دلائل جسے کہ آگے ہم پڑھ چکے ہیں زمین تمہارے لیے فرش بنایا اسمار تمہاری چھت بنایا تو یہاں پر فرمایا کہ خلقل فلد جمیا ہر چیز تمہارے لیے بنایا ہر چیز اب ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو ظاہر میں انسان کو اس کا فائدہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن ضرور اس میں فائدہ ہوتا ہے وہ چاہے سام کی شکل میں ہو بچو کی شکل میں ہو مضر چیزوں کے شکل میں ہو یقینی طور پر اس میں فوائد ہیں جب اس کے دوسرے سمت میں بندہ دیکھتا ہے تو اس کے فوائد انسان کو محسوس ہوتا ہے فرمائے پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف بنا ہے اس کو سات آسمان استفا کا معنی برابر ہو جانا جوانی کی پہنچنے کے معنی میں بھی قرم میں استعمال ہوا ہے علما بلغا اشدھ ہو جب وہ جوانی کو پہنچ گیا برابر ہو گیا اور یہاں ارتفاع کے معنی میں ہے بلند ہوا اور رحمان اور یہاں متوجہ ہونے کے معنی میں علماء نے لیا ہے کہ متوجہ ہوا سمے اسمان کی طرف کیونکہ اسمان تو تھا نہیں تو اس کی طرف متوجہ ہونا کہ اسمانوں کو بنانا ہے تو اللہ رب العالمین نے سات آسمان بنائے یہ بات ذہن میں رکھو کہ آسمان اور زمین کے بنانے کے بارے میں پرانی کریم میں مختلف آیتوں میں اس کا ذکر ہے لیکن جب ان تمام آیتوں کو جمع کیا جائے چلتا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا اور زمین کے اندر جو اور کام کرنا تھا وہ آسمان کے بعد کیا دہا دہا کا وہاں یہ مانا علما نے لیا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا آسمان کو بعد میں بنایا اور زمین کے اندر جو مزید کاریگری تھی ان میں پہاڑوں کو بارنا فوائد وہ اسمان کے بنانے کے بعد کیا نا زمین اور پھر میں طرف متوجہ ہو اسمان بعد میں بنائے کرتا ہاں ہاں اس کا یہ معنی ہوگا کہ زمین بنانے کے بعد اسمان بنانے کے بعد زمین کے اندر جو اور کاریگیری کرنی تھی وہ بعد میں کی ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بالکل نشین عالم اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہر چیز پر عالم ہے موت کا لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے ایک سو انسٹھ مقام پر اور اس کے گیارہ معنی یعنی اطلاقات جس کو تعبیرات آپ کہتے ہیں گیارہ اطلاقات تعبیرات کے ساتھ کبھی روحانیت کو بھی حیات کہا گیا ہے اور مماد کہا گیا ہے کفر اسلام ایمان اور کفر کو بھی ممات اور حیات کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور حیات کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 188 مقام پر استعمال ہوا ہے حیات اور اس کے ساتھ اطلاقات ہیں سات تعبیروں کے ساتھ یہاں پر اللہ سبحان تعالی نے انسان کے خلقت کے بعد اس کے لیے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بندے کے پیدے کے لیے پیدا کیا پھر آسمانوں کا ذکر اور پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں اپنے علم کا اظہار کیا وہ رک الشین عالیم وہ ہر چیز پر عالم ہے اس کے علم کے قوت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو استواء استوا الرش یہ اللہ تعالی کے صفات میں سے عظیم صفت ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کو کئی مقام پر ذکر کیا ہے الرحمن رحمٰن عرش استوا سات مقام پر تو اس کی سراہت ہے وضاحت کے ساتھ وہ تقریباً چالیس مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالی کی علود ثابت ہوتا کہ اللہ اوپر ہے باز اشارتن بعض سراہتن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے اگر اس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور خود وہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو اس کا علم تمام چیزوں کو احاطہ کیا ہوا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے صفت علیم 130 مقام پر ذکر کیا ہے صفت علیم جبکہ اس کے متبادل اور الفاظ بھی استعمال ہوا ہے عالم بھی کہا ہے اور یہ اللہ تعالی کا صفت قدیم ہے صفت ذاتی مستقل کہیں اللہ رب العالمین نے عالم کہا ہے یہ انچاس مقام پر آیا ہے قرآن میں علم اور قرآن کریم میں اللہ کا لفظ چار جگہ استعمال ہوا ہے اللہ علام القیوب کہیں آیا ہے